بلکہ ہم حق کو باطل پر پینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتی ہو